اللہ من الشیطان شاہدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نے من آج مئی انیس سو چوراسی کی اٹھارہ تاریخ ہے اور دس سے کریم کا آغاز تیسویں سارے کے شروع سے ہو رہا ہے آیت النبا سیونٹی ایٹ اٹھہترویں آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی پارے کے شروع سے ہی یہ میں چہر آ رہا ہوں کہ وہ کشمکش حق کو بادل تھی آ رہی تھی کس زمانے سے جب سے انسان کے के نے ने سولی اور اسے رہی کی روشنی کی کا का ہوا हुआ اس زمانے سے یہ کس شروع ہوئی قرآن شریم نے انبیاء کرام کی جو داستانیں بیان کی ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے ان کا سلسلہ شروع کیا وہاں سے یہ شروع ہوا اور آپ دیکھیے پورے قرآن میں انبیاء صاحب کا یا خواہنے گزشتہ کا وہ بھی بات ہے ان کی جتنی داستانیں ہیں وہ اس کسمکی کی داستانیں <تصفح> شروع میں ان کا دائرہ محدود ہوتا تھا انسانوں کی بستیاں بھی محدود ہوتی تھی ایک ایک کریے میں رسول ایک ایک بستی میں رسول اسی نسبت سے ان کی کس کشمکش کی بھی وفت ہوتی تھی آبادیاں بڑھتی گئیں ان رسولوں کے دائرے تار بھی وسیع ہوتے گئے آہستہ آہستہ ہم آ پہنچے نبی ختم المسلیم صلی اللہ علیہ وسلم تک کے جو ثقافت عالمگیر ابو ہو گئی اس کشمکش کی بھی اور اس انقلاب کی حضور کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم تئی سالہ زندگی اسی کشمکش کی ذات ہے آہستہ آہستہ یہ آگے بڑھتی گئی قرآن کریم نے بھی کسی طرح سے جستا جستا اس کا بیان کیا آخری پاروں میں آ کے یوں نظر آتا ہے کہ اس پجمتش کی داستان بھی اب آخری مرحلے میں داخل ہو گئی تھی قرآن نے اسے یور الفصل کہا ہے جو ہوتا ہے فیصلے کا دن ہے الگ الگ ہو جانے کا دن جو ہے تو یہ جو آخری پارے اور بالخصوص یہ تیسرا پارا جو ہے یہ تو داستان کے آخری مرحلے کی ہر گزر نہایت ارداش کے ساتھ کنسنٹریٹڈ طریقے کے اوپر چھوٹی چھوٹی سورتیں ہر صورت میں چھوٹی چھوٹی آیتیں بعد آئے تھیں تو دو دو لفظوں پر مختلف لیکن ان دو دو لفظوں کے اندر پوچھو نہیں کسی یہ ہم کوشش کر رہے ہیں میں نے ارج کیا ہے اس کی ابتدا اس دن سے شروع ہو گئی جس دن سے انسان نے رئی خداوندی کی روشنی میں کچھ قدم اٹھایا اور اس کے مقابل میں وہ قوتیں آ گئیں جن کے ساتھ یہ تصادم ہونا تھا سزا ہونا تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم میں آدم کی جو داستان ہے اور اب یہ تو آپ کو معلوم ہوگا نا اتنے سالوں کے قرآن شرچ کے بعد کہ وہ کسی ایک شرد کی یا کسی میاں بیوی کی داستان نہیں ہے وہ خود آدمی کی داستان ہے انسان کی داستان ہے میری آپ کی داستان ہے قرآن نے اسے تمثیلی انداز میں بیان کیا ہے اور اس میں نمایاں بات یہ ہے کہ آدم اور پیسان یا ابلیش دونوں بجٹ وقت پیٹ کے سامنے آتے ادھر سے آدم کی محبوب یا وہ دور آ رہا ہے جہاں کہا گیا ہے کو ملنی روکے تمہاری طرف ہماری سراغ کی طرف سے آتی رہے گی. اس کی روشنی میں تم چلتے رہو گے تو نہ اور اُدھر سامنے سے شیطان ہے وہ وہاں اور اس کے بعد جب یہ ببوتے آدم جسے کہتے ہیں عرضی زندگی شروع ہوئی انسان کی تو اس کے ساتھ ہی اس نے چیتانیہ اس بیچ نے یہ چیز کہہ دی کہ مجھے محلت دی جائے اس وقت تک جب تک کے یہ آزم صفائی ارد کے اوپر زندہ رہے گا اور اسے کہا گیا کہ ہاں تمہیں اس کی محلت دی جاتی تو گویا اغی دن جو تھا آدم کی نمود کا وہاں سے دیپ کی ساتھ نمود ہوتی ہے اور آخری دن آخری انسان تک جو وہ اس قرآن پر رہے گا اس وقت تک اس کو مہدت دی گئی ہے تو گویا یہ کٹوکچ ایسی ہے جو پہلے دن سے شروع ہوئی ہے اور آخری انسان تک جاری رہے گی اس کٹوت میں یہ میں ابھی ارد کروں گا کہ جس ہم کہتے ہیں پیٹو کٹ آپ کو بات یہ ہے کیا ہم بھی امفان کو آتے چلے جاتے ہیں کبھی کھڑے ہو کے سوچتے نہیں کہ یہ بات ہے کیا اور بات جو ہے وہ ٹھوس ہونی چاہیے عملی ہونی چاہیے محسوسات میں ہونی چاہیے ایپسیکٹ نہیں ہونی چاہیے نظری نہیں ہونی چاہیے اکیڈمک نہیں ہونی چاہیے بات پتا چلے کیا تھا اور حاصل کیا تھا کیا تکن تھا کیا تکراؤ تھا, تھا, تھا, تھا, تھا, تھا, تھا, تھا, تھا یہ پہچان گئی وہ اعتراض جو کیئر کرتے ہیں لوگ خاص طور پہ ایران کی طرف سے آتا ہے یہ سائوں کی طرف سے یہ ایون ہے شر ہے تو خدا نے ساتھ ہی شرک کو بھی کریٹ کر دی ہے تو خدا तो खुदा شر بھی ہے پھر है بات ہے اس کے اوپر <متحد> سمجھنے کی بات ہے نا کہ آدم اور اکٹھے اسٹریج کے اوپر کیوں کھڑے ہیں کیوں قیامت تک کے لئے اس کو قیامت تک میں نے وہ محاورے کے تو بات سے سیدا نفت گوزاروں آخری انسان جب تک ارد کے اوپر ہے اس وقت تک کیوں اس کو بھی مطلب دی گئی ہے کیا بات ہے یہ کیا ضرورت تھی اس چیز کی یہ ہے وہ چیزیں جو کھڑے ہو کے سوچنے کی ہیں قرآن کا پیغام دین کی لن اس سے سمجھ میں بات آئے گی کہ یہ بات ہے کیا حجیب تیس شیطان یا انگریزی میں ہو شیتم جس کو کہتے ہیں یہ ہبرو یا ابراہمی زبان کا لفظ ہے بنیادی طور پر اربی والوں نے تو اپنے شتانہ ماتا کے کیس کو بڑکیلا بھڑکانے والا مشتعل اشتہار اس سے لائے لیکن اوریجنلی ہوں یہ, اور یہ ہے بڑا ہی بنیادی نقطہ جنا نے مان لو میں ہوں یہی صحیح مانے ہے اور میں قرآن نے بھی یہی کہا اس کے مانے انگریزی का کا لفظ ہے راستے میں رکاوٹ زیادہ کرنے والا روک بن کر کھڑا ہو جانے والا ساری بات سمجھ میں آ گئی روک بن کر کھڑے ہو جانے والا جہندر جا انگریزی نے اس کا سرجمہ کیا انہوں نے اپنے یہ تزاحم کی داستانی ساری اتنی ہے اور قرآن کریم نے ان الفاظ کا جو مصحول ہے وہ بار بار آپ دیکھیں یہ آیا ہے یہ عن انشدیب اللہ اللہ کی طرف جانے والے راستے میں روک من جاتے ہیں اور سب سے بڑی روک کون ہے آبار اور روزان مذہبی پیشواری علما اور مشاعر صوبہ گودہ میں اور دیگر مقامات میں بھی کئی سرمایہ پرستوں کے متعلق کہا گیا ہے کہیں ان کے مطلق کے جو بغیر الحق اقتدار حاصل کر لیتے ہیں قوت کے زور پر جھاندلی سے تلوار کے بوسے کے اوپر یہ سارے ہیں قرآن میں دیکھیے گا جہاں جہاں یہ سلجونا انہا ہے خدا کی طرف جانے والے راستے میں روک بن کر کھڑے ہونے والے اور جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے ان میں نمایاں ہے سیت مند بھی کی سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے یہ ملوکیت یہ سرمایہ داری یہ تو ان کے سہارے زندہ رہتی ہے ورنہ کوئی انسان بھی دوسرے انسان کا محتاج اور محتاط بن کے جینا ہی نہیں چاہتا معصوم بن کے جینا ہی نہیں چاہتا انسان کے اندر کی یہ تواز ہے جس کے خلاف سرکشی کے لیے ہوتی ہے وہ یہ لوگ ہیں کہ جو ان کو مطمئن کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے تم نے دل کے اندر بھی اس کے خلاف ذرا سی کبھی جی محسوس نہ کرنا اللہ کے خلاف چیلنج ہو جائے گا یہ یہ ہے تو پرانے کریم میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹھیک ہے بغیر حق بھی اس نے کہا ہے کہ وہ بھی لوگ ہوتے ہیں سرمایہ داروں سے متعلق بھی کہا ہے اسی سورہ تولہ کی یہی جو آئےت ہے 35 چھٹی کی اس نے صاحب اللہ جزا والے بھی آئے ہیں لیکن بنیادی طور پر قرآن نے اخبار و رحبان کو کہا ہے کہ یہ ہیں روک مان کر کھڑے ہو جانے والے اور ساری تاریخ دین اور مذہب کی کٹوتے کی گئی دین آیا خدا کی طرف جانے والے راستے پہ چلانے کے لیے کاروان انسانیت کو اور یہ ہوئے مذہب کے علم دردار جو اس کے رابطے میں روک بن کر کھڑے ہو گئے اور روک اس طرح سے کہ کہا یہ کہ ہم تمہیں لے جائیں گے خدا کی طرف یعنی یہ سے باقانہ صداقت کے ساتھ گھرے کے ساتھ یہ بات کہنے کی نہیں ہے یہ نہیں کہیں گے کہ ہم روکیں گے تمہیں خدا کی طرف جانے والے راستے میں منافق سے کہیں گے یہ کہ ہم لے جائیں گے تمہیں خدا کی طرف لے جانے والے راستے میں اور قرآن کہتا ہے کہ یہی سب سے بڑی روک ہے خدا کی طرف جانے والے راستے میں اور دی جو سیٹان کا ترجمہ اگر والا ہے اس طرح سے بات ساتھ ہوگی قرآن نے کس طرح اس کا مفوم بیان کر دی بات ساری ہے ہی پہلے جس کیا یہ کی بات تصوری ہے آگے کر دوں ہم نے تو یہ سوچ لیجیے کہ ہمارا یہ جو مربجہ اسلام چلا آ رہا ہے یہ عدمی اسلام ہے ایرانی تصورات ہے ایران میں امن اور یزاں دو برابر کی قوت خدا اور شکا جو ایک خدا ایک ہاں بھی جو تصور آتا ہے شیطان کا وہ ایک ہی شیطان ہوتا ہے لیکن آپ دیکھیے کبھی کھڑے ہو کے ہم سوچتے نہیں کہ کافی کیا اس ایک شیطان میں جو خصوصیت یا جو سفت اس شیطان کی بتائی جا رہی ہے اس کو معاذ اللہ خدا بنا دیا ہے تصور یہ ہے نا کہ وہ ایک شیطان دنیا میں ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے ہر جگہ ہوتا ہے شیطان کی آپ نے دیکھا کہ خصوصیت یہ قوت دنیا میں ہر انسان کے ساتھ ہر جگہ اور یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے صرف خدا کی کہی معصوم اینا معصوم کو تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوگا جو خدا کی صفت تھی وہ ہم نے شیطان کی صفت بتا دی سبھی نے سوچا کہ قرآن کو سیاتی جلنے والے ایک میں سیاتی محسوس شکل میں سامنے آنے والے بھی اور نگاہوں سے کوشیدہ بھی اور سب سے بڑا کیا جو جوہ ہے نگاہوں سے وہ تو خود اس کے اندر ہوتا ہے اسے تو آپ کہہ لیجیے کہ ہر فرد کے لیے جہاں کہیں بھی ہے شیطان دیکھتے ہیں اس کو اس کا شیتان چاہیے وہ ایک شیطان نہیں میں نے ارد کیا کہ یہ شیطان کرتا کیا ہے سیدھے صاف راستے جو ہیں ان میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے ہماری ذہن کی نگاہ ڈھونڈ رہی ہے اس کے کو جو رکاوٹ بن کر ہزار حیض میں دینی قیام سے موجود ایک منٹ کے بعد آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ ہمارا تو سارا مارچا ہی کام کوئی کام آپ کا قائدے قانون کے مسائل کے مطابق ہو رہا ہے آج کل کوئی بھی आपका جو آپ کا قرض ہے کسی دوسرے کے ساتھ तो ہی तरीके ہے نا اس میں وہ تو شیتانی طریقے سے وہ کام کرنا چاہے ان کے راستے میں تو رکاوٹ نہیں ہوتی وہ تو شیتان کے ہزب ہوتے ہیں جلور ہوتے ہیں خود جو بھی حق کے مقابل میں فائدہ قانون ہی کہہ رہا ہوں حد تو, تو چھوڑ دی بہت بڑی چیز ہے کوئی کام آج آپ کا کسی قائدے قانون کے مطابق بغیر انگریز کے پورا ہے رکاوٹ رکاوٹ رکاوٹ قدم قدم سے رکاوٹ دیکھا یہ شیطان کے ایک مخہوم نے بات کہاں سے کہاں پہنچا دی شیاتی اور جن راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے کوئی کام کریے اس طریقے سے نہیں ہونے دے فکر کرو نا کے لیے کٹو تک جو تھی دین اور مدد کی حضرات کرام کی اور یہ ان کی وہ کیا تھی لیکن اس سے پہلے حزیزہ نے نام یہ آخری پارا آ ہے میں سمجھتا ہوں ان سورتوں کے یہ دس دن بعد نئی زندگی کا انسان کی کیا صورت ہو شاید آخری بار ہی یہ چیزیں آپ کے سامنے آئے تو جو چیزیں بھی ایسی آتی ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ان کی تشریف پرانی ضروری ہے ساتھ کے ساتھ ہوتی کڑی جانے دینا چاہیے تھوڑا جانے اس کے بعد کیا صورت ہو؟ یہ کیوں تھا کہ آدمی کے ساتھ ہی کسان اجمی ایرانی تصور نے تو یہ بات کہہ دی کہ دو مستقل رکزات قوت دنیا کے اندر ہیں تاریخی اور روشنی یزداں اور ارمن قرآن کریم نے جو اس کی تردید کی کیونکہ تنویت یا ٹورزم جو ہے یہ شرک ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے خدا اور اس کے بالمقابل اسی جیسی یہ قوت دوسری وہ خیر کی قوت یہ شرکی قوت وہ ارمن یہ یزدا یہ یزدا وہ ارمن اور آروان آپ جیسا دونوں کی دن گلی آ رہی ہے سر خدا کے ساتھ یہ تو سب تھا یہ سوال ہی نہیں ہے اس کی بڑی ضرورت تھی یا پھر <gladly> آپ کا ذہن تلوس میں صاحب ہو گئے اس کی بڑی ضرورت اور ابھی بات سمجھ میں آ جائے گی انسان کے اندر ایسی بہت سی قوتیں بہت سی صلاحیتیں جسے مزمر کہتے ہیں پوٹینشل فارم کے کی اندر کیسے چھپی ہوئی ہوتی ان کا اسے خود بھی علم نہیں ہوتا ان کی نمود ٹکراؤ سے ہوتی ہے چکلاک کے اندر سویا ہوا چھولا پتھر کے ساتھ رگڑتے ہیں تو پھر اس کی نمود نمک بربت کی تاروں کے اندر خامیدہ نغمہ نظراب کی ذرف سے ارساس سا کر رہا ہر خافیدہ قوت کے لیے ایک ٹکراؤ کی ضرورت ہے کہ وہ محسوس و معذور شکل کے اندر سامنے آئے انسان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ میرے اندر کتنی کتنی بڑی قوتیں اور صلاحیتیں مزنر ہیں پوٹینشن فارم کے اندر ہیں سنی کا ہی معصوص شکل میں نمود ہو جانا عملی زندگی کے اندر اس سے وہ لفظ تو خود ہی ہے انسانیت ہی کیوں نہ کہہ لے کسی سے انسانیت کی آہستہ آہستہ تکلیف ہوتی ہے یہ باہر سے نہیں کہیں سے آتی اس کے اندر ہی ہوتی ہے اس کی لگوں میں تو ہوتی ہے لیکن ان کی نمود ٹکراؤ سے ہوتی ہے بڑا دروز اس ٹکراؤ سے ایک اور تیز بھی ہوتی ہے یہ جو ہمارے ہاں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے لیکم کو آزماتا رہتا ہے یہ خدا کی طرف سے آزمائش ہے کہ یہ اللہ آزماتا رہتا ہے یہ آزمانا ہوتا کیا ہے ایک سس کو آپ کے ساتھ دوستی کا بڑا بنان ہے آپ بھی سمجھتے ہیں دوست کسی وقت پڑھنے کے اوپر صرف آپ اس دوست کو آزماتے ہیں اس کی دوستی کی اخلاص اخلاق پہ مبنی ہے بیانت پہ مبنی ہے یا یو ہی بنا ہوا تھا اس کو آج, آج ماتے ہیں یعنی وہ چیز جس کا آپ کو معلوم نہیں ہوتا اس طریقے سے آپ معلوم کرتے ہیں کہ وہ کہتے تھے آپ کو معلوم جو نہ ہو جن دوست کا آپ کو پتہ ہو کہ وہ ہر موقع کے اوپر ہر واقعہ کے اوپر آپ کا ساتھ دیتا چلا آ رہا تھا اس لیے اسے ہیں جس کے متعلق معلوم کرنا ہو آپ کو کہ یہ کیا بیہیو کرے گا خدا کے متعلق یہ کہ وہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ یہ کس طرح سے بی ایم کرے غیر اس سے ماں بات رستا آدمی خدا نہیں انسان کو لک... آزماتا ہے مواقع ہم پہنچتے ہیں تاکہ انسان اپنے آپ کو ازمائے کہ میرے اندر کوئی قوت ہے کتنی یہ اس کی اپنی ازمائش کے مواقع ہوتے ہیں اور یہ بڑی ضروری بات ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے اندر قوت کتنی ہے بڑا ہو سکتا ہے کہ آپ رین میں مبتلا رہے ہیں رین میں ہو ہوگا وہ بڑی قوت ہے وقت میں معلوم ہو کہ نہیں چاہو تو ایسی تھی نہیں آتی صورت میں ہو ہوگی میرے اندر تو یہ قوت نہیں ہے اور اسی طرح سے آپ انٹیریورٹی کمپلیکس میں بھی مبتلا کرتے ہیں کے ساتھ ایک سنتری آپ کے اندر پیدا ہو حالانکہ وہ قوت آپ کے اندر موجود ہے اس کی نوت میں ہی لڑا کے جہاں سکراؤ ہوتا ہے جہاں سزا ہوتا ہے یہ وہی الفاظ ہیں ہے تضام, اس سے آپ کو اپنے متعلق علم ہو جاتا ہے وہ جن کو کہنے نہیں چاہیے کتنے پانی کھلوتے میں کہا ہوں کتنی قربت ہے میرے اندر تو مبلا نہیں آیا تو وہ لطیفہ یاد آ گیا شاید پہلے بھی آپ ترپن سے تیس حادثے کی درد تک سلسلہ جاری کتنی چیزیں تکرار کے ساتھ آتی ہیں کو اس نے کہا کسی زمانے میں وہ پہلوانی کرتے تھے نوجوان لڑکا اس نے خاص نہیں ہے صاحب آپ کی بری قیمتیں تھی آج آپ بڑا ہو گیا کیا کہہ رہے ہیں ابھی بھی کوئی بات ہے کوئی کم نہیں آئی نہیں کرو بتا دو چلو وہ اکھاڑے پہ لے گیا اکھاڑے کے ایک کنارے کے اوپر ایک پتھر رکھا تھا بڑا اس نے کدری ودری اتاری ایک طرف رکھا ساڑے میں اور پتھر کے اوپر پہنچا اور دوسری طرف سے یہ ڈومبر وہ ہلا ہی نہیں اس نے کہا کیوں میرے آپ تو کہتے کوئی فرق نہیں آیا دیکھا ٹھیک ہے کوئی فرق نہیں آیا جوانی کھیلا کر دیا اس خود فری میں بھی موبائل آ ہے انسان پھر ضرورت سامنے سے پتھر کی نہیں ہے جو کچھ کہتا نہیں بت پرستی ہی لیے کری ہوئی تھی دنیا کے اندر بت سامنے سے کہتا کچھ نہیں بڑی راس آتی ہے انسان کی خودپریمی جو بت پرستی اور پھر ہم نے تو خدا کو بھی بت بنا رکھا ہے ہمارا خدا آدمی تو ہم نے کچھ نہیں کہتا لفظ ہی مختلف ہے ہمیں جو کچھ جی لیا کیا گیا خود ہی اپنے آپ کو اتنی نان دلا کے چلے آتے ہیں کہ ٹھیک ہے صاحب آج ہی کے اندر نہیں اس کا بڑا ضروری ہے احتساب شیش بڑی چیز ہے کہ کتنی خوب تو یہ تو اسی صورت میں ہوگا نا کہ ایک متخالف قوت آپ کے کام میں سزا والی ہو تصادم والی ہو والی ہو پھر پتا چلے گا نا کہ قوت کتنی ہے تاریخ یہ ساری زندگی کی کچھ مٹ ہے خالف قوت نہ ہو تو میں نے جاتا آپ کی زندگی اقبال کے الفاظ میں کے لیے بڑی عجیب لگنا اس کی جبریل اور ابلیس کی تو ابلیس کہتا ہے جبریل سے کہ وہ ہو اگر تو سب تو ہوں چندہ سے کس آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو اور اگر پاسٹی کا شیئر بھی دین میں آ جائے اس پہ بھی بلام مزید اندر جہانے کو یزنا دار دو شہانہ ڈارز جہاں شکادم نہیں جہاں نہیں جہاں آپ کو اپنی قوتوں کی نبود کا احساس دلانے کی کوئی چیز نہیں ہے بے ذوق بے رنگ ذرا سوچیں مغرب اور دین کا تفادت بال نے اس انداز میں یہ کیا جی برین سے کہتے میں کانٹے کی طرح تو فقط اللہ کوئی تفادم میں تکرا ہرمن کی کبوتیں چڑھتی چل کوئی بات نہیں بابا تیرا بلا تو وہ ایک مار جاتا ہے ہو جاتا نتیج جاتا ایک تو ویسے ہی وہ کن کا ہی اتنا کمزور ہوتا ہے پھر وہ مسجد کا پھر وہ مقدس دن کا نتیجہ یہ کہ آگمن کی یا فیصلہ کی واپس کی سارے گولہ چلتی چلی جاتی ہے یہ کیا چلے جاتا یہ ہے یہ مدد ہے وہ دن ہے کے کو پار کیا کہ کون آتا ہے مولانا آپ نے غور فرمایا کہ پھر انسان کے ساتھ کیوں اسی اسٹیج پہ اسی زمانے میں آدم کے ساتھ ابلیس اور آخر تک اس کی ضرورت بھی اگر اس سے خالی ہو یہ تو الگ چیز ہے نا کہ ایسا زمانہ ہے جس میں والد ہی آیا ہوا ہے وہ شیطان تو نہیں اس کو بنایا تھا کہ غالب آئے انسان کے اندر اتنی مذمت قوتیں رکھی ہوئی تھی کہ ایک شہدانے غالب آنے کی بات اس کے اندر نہ رہے تو پھر تو یہ اپنے شیطان سے بھی مغلوب ہوا ہوا اور ہم تو سب اپنے ہی شیطان سے مغلوب ہے باہر کے شان تو آگے جا کے آتے اور پھر سارے معاشرے کے اندر شیاتی شراتی لشکر سے آتی کیا کرتے ہیں پھر وہی بات یہ سد دون آن سبھی دلنا. رکاوٹ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں راستے میں انسان نیمسانی کوئی کام تمہارا فائدے قانون کے مطابق ہم نہیں ہونے دیں گے دیکھ لو کر کے اب مجھے آگے بڑھ جانے چاہیے کہ یہ کشمکش ہے کیا میں نے کہا نا کہ لذیذ کی ہے بڑے جانے اصطلاح آتے ہیں قرآن کی اب کے اندر پورے کا پورا دین اور اسلام آ جاتا ہے باطل اس کے مقابل کی ساری دنیا کی قوتیں جو ہیں تمام جتنے بھی نظام ہائے انسان ہیں تمام اس کے اندر آ جاتے ہیں کہنے دوسرے تشریف سارا قرآن ہے لیکن اس حق کی یا بادل کی جو سرگز ہے جنہیں کن تک سے لے آیا ہوگا نچوڑ اس کا جو ہے وہ تو قرآن کے انداز میں قرآن کی ابتدا بھی اس سے ہوتی ہے اس کی انتہا بھی اس کی ہوتی ہے ابتدا کس سے ہوتی ہے الحمدللہ ہے رب العالمین انتہا کس سے ہوتی ہے بلاؤز رب الناس ربوبیت عالمینی نو انسان کی ربوبیت یہیں سے شروع ہوا دین یہی سے اختتام ہوا قرآن بات کیا ہوئی ہر فرد اپنے اپنے فائدے کی سوچ ہے کہنے کو تجھے کہ دیتے ہیں کہ ساؤ جس کو اپنے بھی نقے نقصان جیسی نہیں وہ پاگل ہوتا ہے بالکل بالکل ہر فرد اپنے اپنے فائدے کی سوچ ہے کہنے کو کہہ دیتے ہیں کہ ساؤ جس کو اپنے بھی نک نقصان جیسی نہیں وہ ہوتا ہے پاگل کے متعلق تمہیں پتا نہیں ہے اپنے اپنا مطلب بڑا مطلب لیکن باہر آپ دیوانے کو چھوڑ دیجیے صاحب اصل و ہوش کو اسے کہا جاتا ہے نا جو اپنے فائدے کی سوچے دوسرے کے فائدے کی دیلی. اپنا فائدہ اب جس کو بڑھا کے چلے جائیے فرد کا اپنے خاندان کا اپنے قبیلے کا اپنی قوم کا یہاں تک آپ کی انسانیت آ اور اس تصور میں اپنا فائدہ دوسرے کا فائدہ نہیں یہ جتنے بھی فساد اور کنگریزیاں ہو رہی ہیں دنیا کے اندر وہ صرف اس تصور کیا ہے کہ ہر شرد ہر قبیلہ ہر خاندان ہر کام اپنا فائدہ سوچتی ہے دوسرے کا نہیں سوچتی یہ بات ہے بات اب کیا ہے لبوبیت عالمی نہیں لبوبیت انسانیت صرف اپنا نہیں نو انسانی کا عالمگیر پائے ابتدا اس کی اپنا فائدہ سوچتے وقت جو ساتھ کھڑا ہے اس کا فائدہ اپنے گھر کا سوچتے وقت پڑوس کا فائدہ اپنے قبیلے کا سوچتے وقت دوسرے قبیلے کے اپنی قوم یہ تو قبیلے قوم کو رہے گی نہیں جب آپ نے دوسروں کا سوچنا شروع کر دیا یہ تو نتیرے اس وقت آتے ہیں جب میں اور تو کی تمیر سان سی ہوئی ہے آپ نے جب یہ منع تو نہیں رہے گا درمیان میں تو پھر تو نہیں اپنا ہو گ اپنے گھر کے اندر تو آپ یہ نہیں کرتے کہ میرا فائدہ ہے اور میرے بیٹے کا یہ فائدہ ہے وہ تو سارے گھر کا مسترک فائدہ ہوتا ہے اس گھر کو قرآن پوری انسانیت کے اوپر میت کر دینا چاہتا ہے. ہے تو آپ بھی ہے وہ رب العالمین ہو جاتا ہے اور رب الناس ہو جاتا ہے ایک طرف یہ ربوبیت عالمیت سب کا فائدہ جسے عمل صالح ہے آپ کہتے ہیں جو پائیدار ہے جو رہ سکتا ہے دنیا میں جس کو بقا نصیب ہے تو فی الد ماں یگ ناچ جو عمل جو نظریہ جو بھی تبر جو نظام نو انسانی کی منسیت اپنے سامنے رکھتا ہے اسی کو بقا ہے اب اور تمہارے کیا کہتا جا رہا ہے اب اس نقطۂ نگاہ سے آپ پورے قرآن پہ نظر ڈالیے سارا قرآن بڑھ جائیے یہ نظر آنے گا اپنا فائدہ انسانیت کا ٹکراؤ ان دونوں کے درمیان اقبال کے دو شیروں میں ساری بات کیا جاتا ہے اکلے خود بھی راتی لہ دودے شخصی ہے یہاں اکل خود بھی اکل کے پیچھے داخلے کے نیچے رہا دو قسم کی عقل اس میں گئی وہ مشرق میں جہاں وہ مغربی اقوام کو مخاطب کرتا ہے وہاں یہ کہتا ہے اکلے خود بھی بگڑو اپنے جہاں بھی بگڑ کیا بات ہے اس شخص کی دھوکی نے اصل کو تقسیم کیا اکلے خود نہیں اکلے جہاں یعنی وہ جہاں یا ربوبیت یا عالمینی ہے وہ عقل و فکر کے دیر بھل کر کے نہیں آتی اصل ہی کی روس وہ ہوتا ہے بشرتے وہ غریب الہی کی روشنی نہیں اصل کام کے رہے وہ اکل جہان ہی ہو جاتی پھر کیا سوچے گی اکڑ خود بھی سوچنا ہے نا اصل نے میرا فائدہ کس طرح کیا ہے حاصل ہو سکتا ہے بچوں کی منفل کس طرح سے اصلی کر رہی ہے نا اس وقت یہی ہے اصل یہ سوچے گی کہ وہ انسانی کو فائدہ کس طرح ہو سکتا ہے اصل جہاں بھی عزیزہ من میم سارا تارام کو کا بہت کی روٹی کے اندر جو کچھ تنقید اس نے کی رہی اسلام دین یہ ہے یہ اکلے خود بھی اور اصل جہاں بھی یہی ہے چیز اکل خود می واقعہ دور غیر سود خود بینت نہ دینت سود اور ریے حق بی سود حما در نگاہ سود و بہ دودا یہ ہے اسلام اور یہ ہے ٹکراو جو شراب اب جس نقصہ نگاہ سے یہ جتنی داخانے آپ کے سامنے آئیں گی نا انبیاء کرام کی علیہ عموم و السلام اقوام صاحب کا بھی اب پڑھیے گا قرآن میں اب کو نظر آئے گا کہ وہاں فزام کا نکتا تھا کیا درمیان پہلے ہی چین میں جو چیز آتی ہے پردہ اٹھنے کے بعد وہ یہ آتی ہے فضر کے ضرور اسلام کے ہی دور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں یہ کام کرنے والے یہ لینے کرنے والے کمی کمی وغیرہ وہ ان کو سر پہ کرا رہے اور ان کو اس طرح کی ضرورت رکھ رہے اور عام بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے مقابل میں ان کے برابر میں ہم لوگوں کو تم بتا رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا ہو یہ ہر ہردار میں یہی ٹچرا جبھی رقم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ہو کر یہ کچرا شدت تک پہنچ چکا فوائدی نسبی سرمایہ دارانہ مذہبی بے روایت کے اندر ساری تینیں جمع ہو گئی ہوئی سب مفاد خیش کی آہستہ آہستہ یہ ٹکراؤ بھی آگے بڑھ کر چلا گیا میں نے عرض کیا کہ تیئیس سال خزور کی سیرت یا اس دور کی تاریخ ہے. اسی ٹکراؤ کی تاریخ امبیا سابقہ کی تاریخ ساری اسی ٹکراؤ کی تاریخ انسانیت کی یہی تاریخ ہے اس دور کو تو چھوڑ دیجیے آگے ہم بڑھ گئے آج کے اس دور کے اندر آ... یہی مسئلہ ہے یا کچھ اور مسئلہ بھی ہے ہر شخص اپنے فائدے کی دوسرے کو کچل کے چلا جائے گا کسی میلے میں میلے میں نہیں مقدس مقام پہ آئیے تو میلے میں میں پہلے بیان کر دوں کوئی شخص میلے کے اندر کہیں گر جاتا ہے نا से سے آنے والے اس کو اٹھاتے نہیں ہے روزتے چلے جاتے ہیں تو اگر بھول گیا ہو تو بتا دوں پاکستان کے بعد اسی شاہی مسجد کے رمضان کے مہینے میں جمعہ طلبید کا میرا خیال ہے وہ نماز اس کے بعد جو نکلے ہیں وہاں سے آپ کو معلوم ہے اس کے بڑے دروازے میں چھبیس انسان دوسرے انسانوں کے پاؤں کے نیچے جا کے کچلے گئے سورج اب بینت نہ بینت سورج ہے اور پھر آج ہر شخص اس فکر میں ہے کہ دوسرے کی جیب کیسے کر اور وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرے اگر اس کا کام قائدے قانون صحیح طریقے کے مطابق ہوتا چلا جائے تو اس کی جیب نہیں کر سکتا کوئی اسے لوٹ نہیں سکتا کوئی وہ تو ہوتا ہی ہے کہ پہلے رکاوٹ کھڑی کرے تاکہ وہ جائے یہ جو رک جانا ہے نا کسی مکان پہ مان کسی کا قانون ارتقا کی روح سے ایولیوشن جسے آپ پیری کہتے ہیں وہ اب سائنس بن پی ہر نو کا ٹکراؤ ہوتا ہے اس کے خلاف دوسری نو کے ساتھ اگر اس نو میں اتنی قوت ہے مدافعت کی کہ وہ سین لے لے تو وہ زندہ سر رہتی ہے اگر اس میں اتنی قوت ہے کہ وہ اس کو مغلوب کر دے تو یہ آگے بڑھ جاتی ہے یہ آگے بڑھنے کا سلسلہ جو ہے یہ ہے دین یہ ہے اسلام ہفتے رات میں آگے بڑھ جانا مقاوت کی قوتوں سے مغلوب کر کے آگے بڑھتے چلے گا جہاں رک جائے مگر تو چاہیے ذوق عمل ہے خود گرستان جہاں دادو سے مرتے ہیں وہیں سے یاد ہوتا ہے اور اسی لیے قرآن کریم نے جہنم کے لیے ضہیم کا لفظ استعمال کیا ہے ہے کے معنی ہے جہاں کوئی رک جائے آگے نہ بڑھ سکے اور جنت کے مطلب کہا یا سابقوں نہ لگتا ہے آگے بڑھنے والے اور آگے بڑھنے والے مخلتون بھی کہا ہے دین اور نظام ہے ہی یہ چیز کے راستے میں آگے بڑھنا انسانیت کی راہیں کچھ کرتے چلے جانا رب العالمی کے سامان کو عام کرتے چلے جانا یہ اسلام ہے یہ دین ہے آگے بڑھنا ہے یہ قانون ارتقاء ہے یہ سائنس کا یا کائنات کی دھیری ہے یہ حق ہے اور اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے چلے جانا یہ بات ہے اور جس معاشرے کے اندر پھر ہار ٹرسٹ کے راستے میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہو تو سارا معاشرہ جہنم ہوتا ہے جینے نام یہ ہوتا ہے روکے ہوئے کھڑے ہوئے سوچو اپنے ذہن کے اندر کتنے کتنے آپ کے کام پروگرام جتنے بھی ہیں روکے ہوئے ہیں کھڑے ہوئے رہے آپ کچھ نہیں سوچتا مایوس ہوگئے ہوئے ہیں نا آپ کو پتا ہے قرآن نے لیز کے لیے شیطان کا لفظ اٹھایا رکاوٹ کڑی करने والا یہ بلیز کھڑا تھا یا مایوسی ہے اس کے نام جب رکاوٹیں اتنی آپ کے سامنے آ جاتی ہیں کہ کوئی آپ کو سوچتا نہیں طریقہ ان کو ریمو کرنے کا ان کو ہٹانے کا تو وہاں مایوسی آپ کے پکچھا جاتی ہے یہ ایک ہی کوائنٹ ایک ہی سکہ ہے جس کے دو روخ ہیں احسان بھی بھی اتنی انسان مایوس ہو جاتا ہے چھا جاتا ہی ہے ان کی اور یہ سب کس طرح سود خوب مینت وہ یہ کچھ رکاوٹیں پیدا کرنے والا یو ہی اس کو کچھ چاؤ ہو نہیں ہوتا وہ کھیل نہیں ہوتی یہ رکاوٹیں پیدا کرتا ہے سودہ خوب مینت اس میں اپنا فائدہ ہوتا ہے چلے آئے ہم نبی صلی عمر ظلم کے دور پر حضور کی قیمت کا پہلا دور جو تھا مکی زندگی کا پرساد ماد کا اس کے بعد مکی زندگی کی مدنی زندگی آئی فساد ماد نے میدان جم کے چکلیں اختیار کر لیساد ہو کو لیکن ہر ٹکراؤ میں ان کی مثبت قومتیں اور زیادہ شدت کے ساتھ ہوئی یہ اشداون ان کو پار کرنا یہی نہیں ہے وہ یہی ہے کہ ہر ٹکراؤ میں ان کی مذمت ہوتے ہیں اور شدت سے آگے بڑھ کی اوپر نظر آ گئی تاکہ ہم آخری دور میں آئے اس دور کے اندر عزیز قرآن کے حقائق تو بینیس کو بے نظیر ہیں اس میں شاہی نہیں چیلنجر چیلنجرس کا انسانیت مل کر بھی اس کے مقابل میں کوئی چیز مدت نہیں کر سکتی اس کا اسلوب بیان جو ہے وہ بھی بجائے خیش ایک منفرد ہے اس اعتبار سے بھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا کوئی نہیں بتا موری نے اپنے ہر سالہ الحران دیکھ کے دعویٰ کیا تھا کہ ادبی اعتبار سے اس کو دیکھ لو ہمیں نہیں خود ان کے امام ادب جو ہے نا جیسے لوگ انہوں نے بھی یہ کہا دعوا تو اس کا بڑا تھا لیکن قرآن کا انداز پھاری. اما تو چیزیں اور اس لیے یہ ادبی اعتبار سے بھی اگر یہ دیکھا جائے عجیب چیز ہے یہ کتاب عربی زبان کی آسان ترین کتاب ہے گرامر کی ابتدائی مبادیات جو ہے وہ سمجھنے کے بعد اگر میں عربی زبان کی کوئی کتاب شروع کراؤں کسی طالب علم کو تو وہ قرآن شروع کراؤں گا اتنی آسان اور اس کے بعد اسلوب دیان اس کا ہے کہ بڑے سے بڑا ابیب بھی ادبی اعتبار سے بھی وجد میں آ گیا جو بات کہہ رہا ہے بات کیا کہانی ہے کہ سٹیج وہ آ گئی ہے کیا اسٹیج آ گئی مخالفین نے جتھا بنایا مکے کے اندر قریش متحد تھے اس چیز کے انتظار دو چار ٹکراؤ کے بعد یہ ہیں کیا گرا ہے نہ چیز اور تعمیریں دیا بانے نگھر تو ان سے رکھ دیں گے بولے ان کی طرح نہ تداد ان کی نہبل سامان ان کے ساتھ یہ متحد تھے اس بات کے اندر آہستہ آہستہ آگے بڑھتی گئی بات قرآن کا انداز دیکھیے کیا کہتا ہے بات اس میں یہ کہنی ہے کہ وہ جو چیز تھی نا پہلے اتنی یقینی چیز کہ ہم غالب جائیں گے یہ ہے کچھ نہیں ہے کوئی ووٹ آف ڈیفینٹ جیسے کہتے ہیں نا ایک بھی آواز ان اختلاف کی نہیں تھی ان کا یقین اتنا موسم تھا اس پر کہ کل بات ایسی نہیں تھی جو کی جائے سیل ہو آ گئی عزیزا نے میم کہ اما جا رونا ان کی آپس میں چین گوئیاں شروع ہو گئی ہیں کہ یار پتہ نہیں آ بھی سکیں گے یا نہ آ سکیں گے نہیں کل کو کیا ہو جائے اندازہ لگائیے بات کہنے دیے تھی قرآن کی کہ اس لمبی کشم کش کے اندر میدان وہ آ گیا ہے کہ انہیں بھی خود اپنے پروگرام منظور سے مطابق وہ یقین نہیں رہا یہ نہیں کہا کہ انہیں یقین نہیں رہا میدان کوئی اگر پسند ہے تو وہ غور کرے کیا بات ہے کہ یہ ایک دوسرے سے پوچھنے گئے ہیں کہ یار درس ہوتی ہے تو صحیح ہے کہ ہم ہیں کیا یہ ہو بھی جائے جب جب یہ آ جائے گا کسی دشمن نے تو سمجھ لیجیے شکست آ گئی اور اتنی ہی نہیں ہے مختلف ہے اب ایک ان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو گیا بات کہا مار لیا ہاں بات کیا گیا جب بھی دشمن کی سخوں میں یہ بات ہو کہ اپنے مقصد کے متعلق سن میں چھ میں گوننے شروع ہو جائے یہی کہنا ہو کہ پاکستان مملہ <مالا> کیوں کراکستان کا کسی نے یہ سوال اٹھایا تھا وہاں یہ سورت تھی ہمارے سالون کی اور کسی کو تو چھوڑیے دے ہم موجود ہیں میرے سامنے آ رہے ایک دوست بھی موجود ہے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کیوں ہم ہوگا بھی ہیں نہیں ہوگا سوال ہی نہیں تھا کٹان کی طرح مکمل یقین تھا یہ کبھی یہ بات نہیں ہوئی کہ سر آپ کو بات کے بعد پہلا سوال ہی یہ ہمارا پوچھ رہے ہیں مانگا کیوں اب بھانگ بھاگ کی بولیاں بول رہے ہیں ہم ہوں مختلف ہوں وہ کہہ رہا تھا پیندو کی تعلیم نظری تھی اصل میں جس کی وجہ سے ہم مجبور ہو گئے دن ایسی چیز کو جو کہا دیا نقمت پرستوں میں بہت مزدور ہو کر ہم نے پیمانے کا بڑے مزدور ہو گئے تھے ہم ہندوستان بھی شفقت کا ہاتھ رکھتا تو پہاؤ پاکستان کہاں کا اسلام صاحب ہم اس کے ساتھ اسی طرح مفاہم ہو کر اور اگر آج بھی وہ یہ کر لے تو ٹھیک ہے نہیں نہیں یہ تو بہت مسئلہ تھا یہ بڑے بڑے جاگیردار بڑے بڑے سرمایہ دار جو ہندوستان میں رہتے ہوئے ان کے پاس معاش کے میدان بارے محدود تھے انہوں نے یہ کچھ کرا دیا تھا کسی نے دا کہنے کی انگریزی جی سازش کی ہندوستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا تھا مختلف ہوں یعنی پہلے جو تصون ہوا یہ آپس میں چیزیں ہی شروع ہوئی رسیزا نمان ساری داستان ہماری یہ ہے ہم نے جو وہاں کبھی ایک دوسرے سے یہ پوچھا تب نہیں تھا کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں ہم یہاں آ کے یہ سن رہے تھے یہ باتیں ہم سے پوچھا جاتا تھا تصاد مختلف ان کے تخت معلوم جو عادت آپ کی ہوئی ہے وہ اس کی وجہ سے جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زندیریں یہ جو زنجیریں کٹی تھی ہماری ہندو انگریز دونوں کی غلامی وہ ذوق یقین کی بنا کر تھی یا تسالون کی صورت ہی وہاں پور میں بھی نہیں ہمارے آئی تھی کہ ہم نے ایک دوسرے کے نکلنے مختلف خون کا ہی نہیں. دونوں شکلیں ہمارے سامنے آگے آگے اور نظر آ رہا ہے کہ ہر شخص کام رہا ہے وہ پوچھ رہا کہ یار پاکستان کا کیا بنے گا آگے نا اس مقام پر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ بات کہ کیا بنے گا یہاں تک آگے کیا لے والے کے ساتھ یہ بھاقی بھی رہے گا یا نہیں لگے گا کس وجہ سے اس چیز پہ آ گئے وہاں تو جون جولائی سنتالیس تک بھی کسی نے ہمیں سے یہ نہیں کہا تھا کہ ساتھ پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا یہاں ملنے کے بعد اتنی के منتقت کے مالک ہونے کے بعد اتنے عرصے کے بعد یہ کیوں آج سیاح پیدا ہو رہا ہے کہ رہے گا بھی یا نہیں اس لیے کہ پہلے جیسا ساجون ہوا پھر مختلف اون ہوا اور آج اس سلاح کو تو پوچھیے نہیں کیا سیکولر سکومنٹ کام کرنے کے لیے بنانا تھا وہ کہتے ہیں کہ نہیں سر دھوکہ نظر نہیں بالکل یہ چیز شکست لاگو آپ نے کے بعد تو یوں ایسی شروع ہوئی ہے جیسے اس زمانے کی کوئی بات ہو رہی ہے یہ ابھی حقائق ہے کاموں کی زندگی کے اندر شکست کے آثار اس سے نظر آتے ہیں کہ پہلے سے موئیاں ہونی شروع ہو گئے اپنے مقصد کے تجرب میں پھر اختلاف پیدا ہو جائے اس کے مقدم کتنا خوبصورت دونوں ڈب ہیں ابھی اور پھر اس کے جو اس کے اندر ہے یہ کس بات کے متعلق آپس میں یہ کر رہے ہیں کون سی بات ہے جس کے متعلق ان کے دنوں میں شکو گزر رہے ہیں اس کے راج پیدا ہو رہا ہے کہا ہے کہ مطلب انل نبا عظیم نبا عظیم وقت تھوڑا رہ گیا صرف لفظ کے متعلق ہی میں کہیں دیکھ لیجئے درجنا بہت بڑی خبر کے متعلق یہ کچھ کہہ رہے پھر جب اس کی تفصیل میں جاتے ہیں تو وہ پھر قیامت کے متعلق بات ہی وہاں آ جاتی ہے کہیں کسی جگہ سن قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی قیامت <تصال> کیا کہ قرآن نے ایک تو یہ جو فزیکل ورلڈ کائنات ہماری یونیورس ہے اس کے انجام کے متعلق وہ ہر معلوم ہے کہ ایک دن اس کے ختم ہونا ہے ٹکاؤ ہونا ہے کورو کے اندر یہ سارا کچھ وہ کچھ بھی ہے قرآن کے اندر اس کا تعلق ہم سے ہمارے عمال پہ کیا ہے یعنی اگر وہ اپنے وقت کے اوپر متعین پروگرام جو ہے نیچر کا یا نیچر کے قانون کے متعلق ٹکرانا ہے انہوں نے تو ہم کیا کر لیں گے ہم کیا کریں اس کے لیے اپنی اصلاح وہ نہ ٹکرائے وہ تو ٹکرانا ایک قیامت وہ ہے اس کی صورت یہ ہے ایک قیامت مرنے کے بعد وہ آنے کی آج کے ہمارے امال کے جو نتائج ہیں وہ سامنے آئیں گے یوم فصل اس نے بھی کہا جو گویا تھا اس کو کیا بات ہے اس فصل کے لفظ اس کے کا ہوگا. وہ بھی آئے گا ایمان ہے ہمارا ایک اور قیامت ہے اور وہ قیامت یہ ہاتر باطل کی قوتوں کا جب باہمی ٹکراؤ ہے نا اس ٹکراؤ کی آخری مرحلہ جو ہے اس کو قیامت کام یوم یقومت نا سو کے ربی ہے جس دور میں پوری انسانیت ربوبیت بوبیت آدمی کے لیے کھڑی ہو جائے گی یقوم عربی زبان کے گرامر کی روح سے یہ قیامت ہے جو قیام کا لفظ ہے اس میں اگر ایک گول لگا دی جائے آخر میں تو اس کے معنی ہوتے ہیں یا لفظ انقلابی طور پہ کوئی چیز بائی ریولیوشن ہو جانا عربی زبان عجیب یہ ہے وہ انقلاب وہ قیامت جس کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے یہ اس کے متعلق مطلب پوچھتے ورنہ وہ آنے والی جو قیامت ہے ہر مذہب میں اس کا جسم دیا قیامت اور انتظار کیا چیز ہے جو اس نے دلچسپی پیدا کی گئی ایک آنے والے نے آنا ہے اور یہاں آنے کے بعد اس نے کچھ کرنا بھی ہے اور ابھی کیا کرنا ہے تو پھر اس کے بعد وہ قیامت آ جانی ہے یعنی وہ آئے گا اس لیے کس کے بعد تم کو قیامت آ جائے گا ہر ایک مذہب والا انتظار میں ہے داد یہ چیری بری مجوسیوں سے نام ان کے یہاں یہ تصور پیدا ہوا کہ ایک مترا یہ جو عائد کا تصور ہے نا اگر مسیح علیہ السلام جن کا آسمان پہ بیٹھ کے یہ سارے نترا کا مطلب ہے. میری کتاب جو ہے نا آسمانی کتاب ہے اس میں پڑھیے گا ان کا تصور یہ تھا کہ ان کے ہاں پہ نیترا آسمان پہ چلا گیا اس نے آخری زمانے میں تربے قیامت کے قریب یہاں آنا ہے بیٹا ہندوؤں نے اپنے ہاں کہا کہ یہ ہسی جائے جنہوں نے کہا کہ جی کلنکی اتار آئے گا آخری زمانے بالوں نے کہا کہ تمہارا آئے گا سادہ نہیں ہے متیا آئے گا بالوں کا یہ صورت زیادہ ہو آخری زمانے وہ سارے آخری زمانے یہودی کہنے لگے کہ صاحب اب تو انتظار میں مسیح آئے گا انتظار میں بیٹھے ہیں وہ جو آخر اس نے کہا میں ہوں تو اس کو سلیپ دے دیے بکال ان کے آئے گا پھر بیٹھے انتظار کر رہے عیسائیت انتظار کر رہے ہیں سلام کر کے وہ آئے گا ہر ایک انتظار کر رہا ہے آنے والے کا ہم بھی ان کی بیسا جیسی انتظار کر رہے حالانکہ وہ جتنے آنے والے انتظار میں تھے جس آنے والے کے انتظار میں تھے وہ تو آ گیا ترمین اعجاز میں محمد الرسول کا آ گیا آتم البین پچھلے جتنے انتظار کرنے والے تھے ان کے لیے بھی وہ منتظر بن کے آ گیا اور آگے آنے والے کے عیدے وہ ختم کر دیا بندہ لگ لیکن ہم بھی انتظار میں بیٹھے سب انتظار میں بیٹھے یہ کیا کریں گے آ کر بھی یہ کہتا ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے اس کو زندہ کریں گے اب سوچیے ویزا نے من کہ مجوسریوں والا مجھوسیوں کے مذہب کو زندہ کرے فلم اکار ویگن دھرم کو زندہ کرے گا مت یا بدھ مت کو زندہ کرنے کے لیے لڑائی لڑے گا یہودیت کا مزید یہودیت کو عیسائیوں کا عیسائی وہ عیسائیت کو زندہ کرے جا مسلمانوں کے یہ جو اسلام یہ سارے بھیا وقت سے ہو جائیں گے اور ہر ایک اپنے اپنے مروں کو زندہ کرنے کے لیے تلوار ہاتھ میں ہوگی تو قیامتیں آ گئی بیٹھے اس انتظار کے اندر آ بھی دیا اور یہ ابھی تک انتظار کر رہے تھے یہ وہ جو ہے ندیل عظیم یہ اس آنے والی قیامت کے متعلق نہیں نہ تو مرنے کے بعد کی قیامت کے متعلق ہے اور نہ ہی یہ جو اس عرضی یا اسبھی کائنات کے اختتام پہ وہ جو سارے آگے اکٹھے ہوں گے پھر یہ پٹاخے پہنگے یہ, یہ سارا کچھ جو ہوگا یہ اس کے مطابق بھی نہیں ہے میں نہیں یہ کہہ رہا ابھی نے من قرآن کی وزیر دو لفظ کہنے کے بعد یہ کہا کہ کل نہ سجا دا اور یہ تو ابھی دیکھنے لگے ہو کہ ہم کیا ہے آ رہی ہے سجا دا یہ عربی زبان کا سین دیکھیے کیا کہہ رہا ہے ابھی ابھی نظر آ جائیں ابھی دیکھ لیں گے اور پھر یہ چیز اتنی زیادہ تی کے ساتھ کہی گئی کلّا سجا رمنا سننا کل نہیں سمجھا تو پھر سمجھ ابھی تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ قیامت کیا ہے آ رہی ہے صاحب. اللہ سمجھ میں آگے کا سالون کیا بات یتیم کی عمارت کی بنیاد میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا کام کے اندر اور اس کے بعد کہا کہ جب یہ عادت تمہاری अब تو اب انتظار لمبا کام سے ہو گیا تو سب تیرے سجالا نونا کلر سجالا نون یہ سجالا نون صاحب کسی کی نظر نہیں جاتی کیوں کہ کیا کہہ رہا ہے اربی زبان ابھی سامنے تمہارے آ رہے دیکھ لو ابھی تم دیکھا انہوں نے اپنے سامنے یہ سارا جو قیامت آ رہی یہ جو تین عظیز سامنے کی قیامت اور سامنے کا جانا یہ نہ دیکھا جائے تو پھر انسان تمام چیز خراب میں رہتا ہے دراز درد ہوئی ہزار حید نہ دینی قیامتیں موجود بلکہ اس سے بھی زیادہ ایک منٹ ایک دوست اس کے خوب بڑی دلچسپ ہے کیا بات ہے اس شخص وائل جو دوسروں کو کافر مناتا جاتا تھا اور ہاتھ کافر تھا یہ بھی جانور میں یہ بھی جانور میں کیسا کہنا جا رہا تھا حدیث سے خوش ہے کافرے دوست اس سے بھی زیادہ ایک خوش تک بات جو تھی وہ کافر نے کہی جو یہ کہہ رہا اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ غلام حوالے خود کہ دو تک بھیگ رہا دوست یہ خود دو کے اندر کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دو دونوں دوسروں کا مقام ہے اپنے دوست کو نہیں دیکھ رہا جس میں یہ کھڑا ہم سب اپنے اپنے دوست میں کھڑے ہیں رضی مند اور دوسروں کے متعلق مطلب فضر صدر کر رہے ہیں یہ بھی جانمی یہ بھی جانوی یہ بھی جانوی اور جس جان میں یہ کھڑا ہے اسے یہ نہیں کلّا سجا نمونہ سما کلّا سجا نمون ہم تو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں رویزہ میں مجھے کی ہوئی کہ آج اس کی ابتدا اس صورت کی ہم نے یہ کر دی اب آگے راستے کھل جائیں گے سو مہینے کے ربل مل رہا سوان تک سنوں گلی شکریہ